آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذرديةه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وحارون وكذلك نجس المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكل انفضلنا على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرتوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد بكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقدده عَلَيْهِ أَجْرًا علیہ هُوَ إِلَّا اللہ لِلْعَالَمِينَ یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی ہم جس کے درج چاہے بلند کرتے ہیں یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار بےحد حکمت والا اور بےحد علم رکھنے والا ہے پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب ادا کیے ہم نے ان سب کو ہدایت دی جیسا کہ ان سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی اور ابراہیم کی اولاد میں ہم نے داؤد اور سلیمان کو پیدا کیا ایوب اور یوسف کو پیدا کیا موسا اور ہارون کو پیدا کیا محسنین کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں ہم نے زکریا کو بھیجا یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھیجا یہ سارے لوگ خدا کے صالح بندے تھے ہم نے اسماعیل کو یسا کو یونس اور لود کو بھیجا اور ان سب کو ہم نے تمام جہان پر فضیرت بخشی پھر ہم نے ان کی آبا و اجداد میں ان کی اولاد میں ان کے بھائی بندوں میں ہدایت دینے والے بھیجے ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خدا کی ہدایت ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اپنے بندوں سے اگر یہ لوگ خدا کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے ساری کاروائیاں برباد ہو جاتی ہم نے ان لوگوں کو کتاب عطا کی اس کے بعد حکم عطا کیا اور نبوت عطا کی اگر آج کے لوگ اس تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ایک ایسی قوم کو وکیل اور نگراں بنایا ہے جو ان کی طرح انکار کرنے والی نہیں ہے یہ خدا کی ہدایت ہے رسول صلی اللہ صاحب آپ اس کی ہدایت کی پیروی کیجئے اور کہیے کہ میں کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور سارے جان کے لیے ہے مجلّہ عطی نہ ابراہیم علاقوں میں یہ تھی وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم ان کے قوم کے سلسلے میں عطا کی کون سی دلیل کس دلیل کا تذکرہ ہے آپ کو یاد ہے کہ پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اللہ کی کائنات کو چاند کو ستاروں کو سورج کو ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا پروردگار ہے یہ ہے میرا پروردگار ستارے نکلتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ ہے میرا پروردگار دگار ہزار رب بھی یہ میرے پرور دکار ہیں پلما افلاحب العرین ستارہ دیکھا کہا یہ میرا رب ہے اچھا وہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والوں کو میں محبت نہیں کیا کرتا ڈوبنے والوں کو میں نہیں چاہتا پلما رال قمر بازی پھر دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے ربی کہ یہ میرا پرور دیکار ہے جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا دنی اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی ان لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاؤں تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں یہ فرمایا پھر دیکھا سورج فلم سے بازی سورج کو چمکتے ہوا دیکھا ربی حاضہ اکبر یہ تو بہت بڑا ہے یہی ہوگا میرا خدا لگا جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میرے قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں یہ سب خدا کی مخلوقات ہیں خدا کے بندے ہیں خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی مخلوق ہیں کسی طرح بھی حکم اس کے ساتھ شریک نہیں ہے ان کے ہاتھ میں کوئی تقدیر نہیں ہے ان سے دار و چاند کیا ہے کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا اقبال نے کہا ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاق میں ہے خوار و رکھوں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں یہ ساری چیزیں معمولی مخلوقات کی حیثیت رکھتی ہیں یہ بات آپ نے فرمائی میں نے آپ سے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ یہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عارضی طور سے خدا مان لیا یا رب مان لیا ستارہ نکلا تو کہہ دیا یہ میرا رب ہے جو رب مان لیا اس کو یا سورج نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے یہ سب میں سب میں بڑا ہے رب نہیں مانا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک مخصوص انداز ہے جو ان کی ہمیں پوری سیرت میں نظر آتا ہے آپ یاد کریں کہ وہ توڑ کر کے آئے ہیں بت اب معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے بدھ قوم کہہ رہی ہے کس نے توڑا منفا کس نے کیا ہے تم نے کیا ہے کیا ابراہیم اعلی بل کالح کبھی روحم حاضر نے کہا میں کیوں کہ یہ بڑا والا بدھ جو ہے جس کے گلے میں کوہاڑی ہے اس نے کیا میں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواست اقبال اسلام جھوٹ بول رہے ہیں یا کس بیانی سے کام لے رہے ہیں بہت سے لوگ اسی کو سمجھنے میں بڑا الجھ گئے ہیں کہ پیغمبر سے جھوٹ کیسے پیغمبر نے جھوٹ کیوں بول یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے ایک معمولی آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ قائل کرنے کے لیے انداز ہوتا ہے بھائی یہی ہے اسی سے پوچھو یہی ہے تمہارا ایک بات ہے کہنے کا انداز ہے یہی انداز ہے اتنا چمکیلا تو خدا ہی ہو سکتا ہے اور کن ہو سکتا یہ جدانے کے لیے کہ اگر اس کی چمک خدا کی عبادت کی دلیل خدا ہونے کی دلیل بن سکتی ہے تو اس کا ڈوبنا پھر کس چیز کی دلیل ہے یہ سمجھانے ڈوب جانا تم نے اسی لیے تو خدا مانا کہ یہ چمک رہا ہے لیکن جب چمک نہ رہی تو اب کیا ثابت ہو یہ خدا نہیں یہ تمہاری یہ اس کو اوپر سوال آیا ہے یہ خدا نہیں ہے تو اس بات کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہ ایک انداز ہے مخالف کو اسی کے دعوت کے اوپر کرنا استدراج کہتے ہیں عربی میں اس کو اسی کی بات کہنا تاکہ اس کی مخالف بات اس سے کہلوائی جائے تو ابراہیم علیہ السلام خدا نے خاص طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ بھٹک رہے ہیں اپنے کائنات کے خدا کی تلاش میں ہیں معلوم نہیں ہے جیسا کچھ لوگوں نے یہ تفصیل میں یہ اپنایا ہے یہ طریقہ ہے کہ یہ کہا کہ بھائی السلام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے خدا کے پیغمبر زندگی کے کسی دور میں بھی شرک کے اندر گرفتار نہیں ہوا کرتے کبھی بھی شرک کے کسی مرحلے سے دوچار نہیں ہوتے وہ تو پیغمبر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ پیغمبر زندگی کسی مرحلے میں ہمارے حضور دیکھیے آپ ایک مشرق محول میں پیدا ہوئے ایک مشرق معاشرے میں پیدا ہوئے سارا خاندان آپ کا جاتا تھا بدھ کی پرستش کرنے کے لیے لیکن آپ کبھی تشریف نہیں لے گئے بچپن ہی سے تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر نبوت نہ ملی ہوتی تب بھی ان سے شرکا سزور ممکن نہیں تھا لیکن یہاں تو صاف طور سے بتا آیات شہادت دے رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبی ہے جب یہ بات کر رہے. اس وقت میں شریکوں سے ڈرنے والا نہیں بس یہ ربی کو علما میرے رب کا علم تو ہر چیز کے اوپر پھیلا ہوا ہے افلا کروں تمہیں خوش <سید> کیوں نہیں آتا کئیفو میں اشرک تم اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے شریکوں سے جب کہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے جس کے لیے کوئی دلیل اس نے تمہارے پر نازل نہیں کی ہے یعنی میرے پر اس نے دلیل نازل کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم السلام نبی ہیں پیغمبر ہیں اور جب پیغمبر ہیں تو یہ سوال ہی نہیں کہ ایک پیغمبر یوں کہے گا کہ میرا رب ہے اور چاند میرا رب ہے کہے گا ہی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر آپ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس آ رہے ہیں اس مشاہدے سے پہلے پرانے کریم ان کا کیا مقبول نفر کر رہا ہے قَالَ لیا. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تم ان بتوں کو خدا کیوں بناتے ہو اجد تخری وسنام لیا انی ارا کا باقاع میں اور تمہاری قوم بھی سری گمراہی میں پہلے جو ہے کل میں آپ کہہ چکے ہیں اس کے بعد ہے فلما جنہ لبا کو ایک دن ستارہ دیکھا تو کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے کیسے کہہ دیں ابھی تو اپنے باپ کو سمجھایا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کیوں پوچھ رہے ہو تو وہ خدا کے پیغمبر ہیں جیسے پیغمبر سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے شروع کیا ہے اور اپنے باپ سے شروع کرنے کے بعد اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ ہاں یہ دیکھو کتنا چمک رہا ہے یہ میرا رب ہے ہاضا عرب یہ میرا رب ہے بہت ہی چمکی لائے بھائی نہ بہت ہی لائٹ مار رہا ہے یہ میرا رب ہے لیکن جب ڈوب گیا لیکن نہیں, مجھے ایسے دوبنے والوں سے نہیں ہے ٹیک کرنے کے لیے نفسی آتی. بلا ایسے पर والوں سے تم نے ان کے چمک کی بنا پر, ان کے کی بنا پر کے چمک رہے ہیں ان کی چمک کی بنا پر تم نے ان کو خدا مانا تو ڈوب جانا جب کہ ان کی چمک ضائع ہو گئی تو خود یہ سابت ہوا کہ یہ خدا نہ رہے یہ نہ رہے یہ اب یہاں پر یہ ایک خامخواہ افسانہ تراش لیا دماغ میں نکال آ کے صاحب ارے ابراہیم السلام نے ستارہ دیکھا تو یہ کہہ بیٹھے تو کیا کبھی ستارہ دیکھا نہیں تھا دیکھا تو کیوں کہا اب یہ خامخ اس ملز کے رہ گئے اب اس میں کیا ہے اسی موجود سے کلچ رہے کیا کیا, کیا ہو ابراہیم السلام کی پیدائش غار کے اندر ہوئی تھی غار میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اسی میں جوان ہوئے پلتے رہے آ کیسے پلتے رہے کیسے کھاتے پیتے رہے تو کے لیے الگ نکالے پھر کیسے کیسے کھانا پہنچتا رہا پھر جوان کیا اسی غار میں پھر باہر نکل گیا تو رات کا وقت تھا سدارا چمک رہا تو کہنے لگے ایسے واقعات تو زندگی میں ہوتے رہتے ہیں ہم گزر رہے ہیں ہم کسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں ایک چیز کو دیکھ کر ایک خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہم کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں نے اس کو پہلی بار دیکھا دس دفعہ کی دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں کہتے ہیں تو وہ انداز ہے قرآن کریم کا اس سے پہلے اپنے باپ کو سمجھا چکے ہیں آیا نہیں آیا تو کیا غار میں سمجھا رہے باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ باپ کو بدھ کو کیوں پوچھ رہا ہے آیا نہیں اس سے پہلے آیا تو. یہ بالکل ہے قرآن کریم کو پورا ساتھ رکھ کے نہیں سوچتے اس لیے غلط غلطیاں س... ہوتی ہیں باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اتنا تقریر عثنا منا لیا اس واقعے سے پہلے ستارے کو دیکھنے سے پہلے تو کہاں بت بود... کہاں سے دیکھیے جب غار میں ہے تو گار میں بت رکھے تھے کیا کہاں دیکھیے تقریر عثنا منا لیا اخاروں کو رکھے تھے اور کے غار میں پوجا کیا کرتے تھے تو یہ سب افسانہ میں خامخال پرانی کریم کے چونکہ الفاظ سامنے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے افسانہ ایک بیگ سے بنا لیا گیا یوں نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک مخصوص اسٹائل ہے ہر جگہ نظر آتا ہے بیوی جا رہی ہے کہ کون ہے بہن ہے میری کہہ دیا آپ نے سارا کو بہن ہے جیسے ان کے ہاتھ جو رشت ہو یا یوں کہیے کہ اتنی ثقیم بیمار میں की सब जा रहे हैं। है। तो, बीमार। क्यूं? तो कहते हो कि बीमारा कर देता है मुझे आगे फरमा रहे हैं मेरा लही है जब मरीज होता हूँ तो वही मुझको ठीक करता है और कोई ठीक नहीं करता इतनी सकीब तो इब्राहिम सलाम का ये अंदाजे गुफगु है इसको आप फरमा रहे हैं میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اور فرمایا اللہ تعالی نے الفاظ خود بتا رہے ہیں بحیثیت پیغمبر کے خدا نے یہ دلیل ان کو ادا فرمائی تھی یہ تدریج جو ہے نا کہ ستارے سے چاند پہ گئے اور چاند سے سورج پر گئے یہ تدریج ان کا ذہنی ارتقا نہیں تھا یہ تو پوری دلیل خدا کی کو دی گئی تھی یہ ہماری دلیل تھی جو ہم ابراہیم اسلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی خدا اپنے دل پیغمبروں کو دیا کرتا ہے تو ابراہیم السلام پیغمبر ہے اور یہ خدا کی دلیل, دلیل ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے جیسا کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ ان کا ذہنی ارتقا تھا ذہنی ارتقا نہیں تھا یہ ان کا یہ ان کا دعوتی ارتقا تھا یعنی بات کو کہنے کا اسٹائل دھیرے دھیرے آگے کو بڑھا رہے تھے بات کو آگے آگے سمجھا رہے تھے پہلے اتنا سمجھایا ستارے تک لا کر سمجھایا پھر چاند تک لا کے سمجھایا پھر سورج تک لا کے سمجھایا ان کا اپنا ارتقا نہیں تھا ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابیا اکرام جو ہوتے ہیں شرک سے پاک ہوتے ہیں اور ان کو جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ نورن نور ہوتے ہیں ان کے ہاں ظلمت کبھی نہیں ہوتی وہی جو آتی ہے وہ تو روشنی پر روشنی ہوتی ہے وہ تو پہلے ان کا زمین ان کا نفس پہلے ہی سے روشنی ہوتا ہے اور جب وہی آتی ہے تو وہ نورن نور یعنی روشنی پر روشنی ہوتا ہے وہاں کوئی ظلمت نہیں ہوتی اس سے پہلے جس میں روشنی تو ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے اور یہ ایک دلیل ہے جو خدا نے ہے لاجواب کر دیا اس سے علیہ نے اس سے ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ذہنی سفر نہیں ہے ابراہیم السلام تو سمجھے سمجھائے ہیں الفاظ خود بول رہے ہیں پرانے کریم کے ابراہیم علیہ السلام تو سمجھے سمجھائے ہیں یہ تو قوم کو سمجھانے کے لیے خدا نے دلیل دی ہے ابراہیم آلہ کو خدا نے یہ دلیل دی ہے کہ کائنات کو دیکھو اور کائنات سے شواہد پیش کرو اللہ کی توحید کی اللہ اللہ ہی مالک کی حقیقی ہے یہ کائنات سے شواہد پیش کرو یہ قرآن کریم کا انداز ہے قرآن کریم نے اس کائنات کے نظاروں کو ہی دلیل قرار دیا ہے سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود کی یہ کائنات ہے یہ دنیا یہ چاند ستارے یہ آسمان پھیلا ہوا یہ سب زار یہ سب چیزیں ان کو دیکھو یہ خود خدا کی عظمت کا نشان ہے یہ خدا کی دلیل ہے یہ دلیلیں ہیں امبیائی کرام نے انہیں دلائل سے تدلال کیا ہے. ہر انسان کی نظر کے سامنے رہتی ہے یہ چیز ہر انسان کو جانتا ہے جو دلائل انسان بناتا ہے اللہ کے وجود کے لیے یا مذہب کی ثقافت کے لیے وہ دلائل ہر انسان کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کی دلیلیں ہر انسان کے لیے ہوتی ہیں یہی فرق ہے انسان کے دلائل میں اور انسان اور اللہ کے دلائل میں اللہ کی دھیمی دلیل میں آدمی دلیل بنائے گا تو وہ منطقی استطلال کرے گا سکرا, کبرا مرتب کرے گا مثلاً اللہ کی وجود پہ کیا دلیل دے گا کہ یہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے اور ہر حادث کا ایک پیدا کرنے والا ہوتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ اس عالم کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور وہ خدا ہے یہ دلیل دے گا آدمی اس طرح بنائے گا منطق میں لیکن اسے کون سمجھے گا جو حادث کا مطلب سمجھتا ہو جو متغیر کا مطلب سمجھتا ہو یہ جو ہیں لاجک کی پڑھے لکھے ہی آدمی جنہیں اتنی موٹی کتابیں پڑھ رکھی ہیں وہی وہ جانیں گے رفتار یہ ہے نیوٹر ایسے ٹوٹ رہے ہیں اور جب ٹوٹ رہے ہیں تو یہ آخر اب ختم کیوں نہیں ہوئے آج تک یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا ٹوٹنے والی چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن چل کیوں رہے ہیں؟ یہ کیوں دوبارہ کیوں پیدا ہو جاتے ہیں ریکریٹ کیوں ہو جاتے ہیں یہ خدا کی, وجود کی دلیل ہے جسے کون سمجھے گا جو ان ساری کو جانتا ہوگا جو سائنسداں ہوگا جو لیبورٹی میں تجزیہ کر سکے گا اور اللہ کی دلیلیں وہ ہوتی ہیں جو دیہاتی گاؤں میں رہنے والا سڑک پر ہر جگہ رہنے والا ہر آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کا دل اس کو محسوس کرتا ہے خدا کی دلائی منطقی نہیں ہوا کرتے تو یہ خدا کی دلیل جو ہوتی ہے کائنات ہے اس کی بشاہدے دیکھو اس اللہ میں کائنات کو دیکھو اس میں اللہ کی نظر نہیں آتی کسی ایسے وجود کی تمہیں شہادت نہیں ملتی اس میں جو اس کے پیچھے ہے یہ پورا انداز گفتگو ہے قرآن جگہ جگہ کریم میں لیکن مخصوص انداز گفتگو ہے کا ہر جگہ عجیب یعنی ایمان پرور انداز ہے جو مخاطب کرتا ہے مثلاً یہ دیکھیں آپ ملازا فرمائے قرآن کریم مشادات فطرت سے جو مخاطب کر رہا ہے ہر جگہ ہر انسان کو یہ آپ کا دیکھیں بیس میں بارش شروع ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فن مارا ہے بتاؤ وہ کون ہے جو زمین آسمان کو جس نے بنا دیا کیا اپنا بن گئی ہے وہ کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے کون ہے جو خوشنما باغ اگا رہا ہے تم تو نہیں اگا سکتے بتاؤ اللہ خدا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بتاؤ زمین کو کس نے ٹھہرا رکھا ہے بتاؤ زمین کو جائے قرار کس نے بنایا ہے اس میں نہریں کس نے بہا دی ہیں اس میں پہاڑ روکنے کے لیے کس نے کھڑے کر دیے ہیں اس نے سمندر کے کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان روک کس نے پیدا کر آپس ملتے کیوں نہیں کھارے اور میٹھے پانی پانی میں کیوں نہیں ہوتے کون کر رہا ہے کس نے وہ رکاوٹ کھڑی کی ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی پھر بتاؤ جب تمہارا دل ٹوٹا ہوتا ہے تم ٹوٹے دل سے پکارتے ہو تو تمہاری دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے وہ کون ہے جو قبول کرتا ہے امس طرح کیوں تمہاری بیمار اور مرض دور ہو جاتے ہیں جب تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو تڑپ کر دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے دعا مانگتے ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر اللہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے یہ اللہ پوچھ رہا ہے वो कौन है बताओ जो तुम्हें जब तुम राह भटक जाते हो बर में और बहर में तो फिर कौन है जो तुम्हें राह दिखा देता है जब गहरे अंधेरे छाए होते हैं तो कौन है जो चमक देता है बादलों के अंधेरे छाए होते, है, है. है होते, है, होते हैं तो बिजली कड़क कर तुम्हें राह दिखा देती है जब बारिशें बरस रही होती हैं और गहरे बादल छाए होते हैं जंगलों में तुम भटक रहे होते हो तो बिजली चमकती है और तुम्हें राह दिख जाती है किसने इस बात का ख्याल रखा है कि बादलों से अंधेरा होगा लिहाजा तुम्हें चमक भी देनी चाहिए रोशनी देनी चाहिए कौन तुम्हें राह दिखाता है کون بارش سے پہلے ہائیں بھیج دیتا ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ بارش آنے والی ہے یہ اللہ نہیں یہ تو کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے پھر بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اتنی حیرت انگیز کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہیں پیدا کیا آنکھ کی جگہ آنکھ بنائی ناک کی جگہ ناک بنائی کان کی جگہ ناک کان بنایا ہر جگہ ہر چیز جی صحیح بنائی ہے ہر چیز ہے جہاں ہے چیز. تو پھر بتاؤ یہ ہے جس نے یہ سب کیا ہے آنکھ ہے بس آنکھ بنائی ہے اوپر بنائی ہے اس کے اوپر یہ ہے ماتھا آپ کا ڈھک دیا ہے تاکہ آنکھ کو ڈائریکٹ چٹ چوٹ نہ لگے کوئی, کوئی چیز بھی ہو تو آپ کے ماتھے پہ رک جائے دھول سے روکنے کے لیے پلکے بنا دیے تاکہ اندر دھول نہ جانے پائے یہ سب اتنا سسٹم نے بنایا ہے سوچتے نہیں کون ہے یہ پھر وہ تمہیں لوٹا کیوں نہیں سکتا جس نے ایک بار بنایا ہے تمہارا دوبارہ دوبار دوبار کیوں نہیں بنا سکتا سمجھ وہی اور کون ہے جو تمہیں زمین سے ہر چیز لی جو تمہاری ضرورت ہے وہ پیدا کر رہا ہے جہاں جو ضرورت ہے پیدا کر رہا ہے جس چیز کی جو ضرورت ہے جہاں بھی ہے وہیں اس کو وہ مل رہی ہے ہوا چاہیے تو ہوا ناک میں گھسی آ رہی ہے کہیں جانا نہیں پڑ رہا ہے پانی چاہیے تو پیر کے پی نیچے پانی ہے جہاں چاہے پھول کے ہے کوئی پیمنٹ نہیں کرنا پڑ رہا ہے تو جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے تو تمہیں اللہ پر یقین کیوں نہیں آتا کہ اللہ ہے اس پوری کائنات کے پیچھے اس کا منصوبہ ہے اس کا پروجیکٹ ہے یہ اللہ کا طرف سے استقبال ہے جگہ جگہ پرانے قریب میں آپ کو ملے گا اب میں سالون دیکھیے اب میں سالون کا پارا اللہ تعالیٰ شروع فرما رہا ہے اور اس فرما رہا ہے کہ نا نا کے ساتھ, ساتھ. اسی بےچارے کو ڈاکٹر غلام جی ریم نے کہا تھا کہ دو قرآن ہیں کائنات میں ایک قرآن وہ جس کی ہم یہاں تلاوت کر رہے ہیں اور ایک قرآن وہ جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے یہ اس نے کہا تھا اس میں کچھ اس نے زیادیا کی اس بات کے کہنے میں آگے بڑھ گیا اس کو علمائے گفر دے دیا لیکن وہ سمجھانا یہی چاہ رہا تھا کہ اللہ کی اصل دلیل جو ہے یہ پوری کائنات ہے یہ اس کا قرآن ہے کچھ آیتیں یہ ہیں اور کچھ آیتیں وہ ہیں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ آیتیں دیکھی جاتی ہیں آیت کا مطلب نشانی یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ آیتیں دیکھی جاتی ہیں تو اس کو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسئلہ میں شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں بات سمجھانے کا جو ہوتا ہے یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں رسول سکتا بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں امیدہ سالو بڑے سوالات کر رہے ہیں ان نبی عظیم اللہ دیوم فی مختلفون کلا تیعلمون سب پتہ چل جائے گا ثم کلا سے علمون ہاں ہاں سب پتہ چل جائے گا علم نہ جلیل ارض بہادن اے انسانوں کہ ہم نے تمہاری زمین کو فرش نہیں بنا دیا ہے فرش پیر نہیں جلتے تمہارے اس کے اوپر رہتے ہو تم اس کے اوپر زمین اندر سے اتنی گرم ہے کہ اس پہ پلاٹونیم بھی پگھل جاتا ہے تو کیا پگھ جاتا اس کے اوپر پانچ چار پانچ ہائڈر جو پگھلتا ہے ذرا سا کھود जाएगा آپ لوہا پگھل جائے گا پگھل جائے گا اتنی گرم ہے تو گرم نہیں ہے یہ ذرا سا چھلکا جو ہے دس میل کا یہ گرم کیوں نہیں یہ ٹھنڈا کیوں اس لیے کہ یہ زمین میہاد بن جائے تمہارے لیے میہاد گہوارا بن جائے تمہارے لیے تمہارے سمندر سارے سوکھ جاتے اگر زمین اندر سے گرم ہے سمندروں کو واپس کر دیتی ہے گیسز کی شکل میں اوپر چل کے ٹھنڈا ہو کر پھر سمندر تمہیں اور تم زمین پر جی سکتے ہو ٹھنڈی زمین کے اوپر یہ میہاد ہے تمہارے لیے تو ہم نے نہیں بنا دیا تمہارے لیے اتنا انتظام کیا ہے لگتا نہیں تمہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی بات کرنا چاہتا ہے الم نظیرا اور زمین کو ہم نے پہاڑ پا ٹھوک دی ہے اس کو بنا کر تاکہ زمین ڈولنے لگے ڈولے دول نہیں تم کو لے کر پہاڑ نہ ہوتے اگر تو سارے پرجاروں میں بہ جاتے ہیں جتنے بھی ہیں ایک فولڈ ہیں پہاڑ جو روکے ہوئے زمین کو یہ سارے بہ جاتے یہ جتنے ممالک ہیں سب سمندروں میں بہہ جاتے ہیں تو ہم نے انہیں ڈھونک دیا تاکہ تمہاری حفاظت کر سکے وہ خلق ناکم ازوا اور تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ ہم تمہیں عورت اور مرد دونوں برابر کی تعداد میں پیدا کرتے ہیں یہ جتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں اتنی مہارے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے جتنی عورتیں چاہیے جتنے مرد چاہیے اتنی ہی پیدا کر رہے ہیں دنیا میں ہزار عورتیں پیدا ہوتی ہیں تو ہزار کے آس پاس مرد بھی پیدا ہوتے ہیں ہی پلاننگ کر رہا ہے بیٹھ کر کہ نہیں صاحب اتنی عورتیں پیدا ہونی ہو اتنی مرد پیدا ہونے کیا تم کر رہے ہو جا کے ماں کے پیٹ میں کون کر رہا ہے ہم نے تمہیں جوڑا بنا کر کے پیدا کیا नींद को तुम्हारे लिए सामान्य राहत बनाया है रात को तुम्हारे लिए कारोबार का काम करो खूब जी भर के और उसके लिए रोशनी का मुकम्मल इंतजाम सूरज है मौजूद ताकि तुम्हें लाइट की कमी की शिकायत न हो और चूंकि दिन भर के काम से थक गए हो इसलिए अब तुम्हें चाहिए सुकून अंधेरा तो खुदा ने उस रोशनी को वापस ले लिया है ताकि तुम सुकून के साथ सो सको तो हमने तुम्हारे लिए रात को आप ٹھنڈا بنا دیا شدادا ہے سورج سراجم وہ پھر یہ کہ ان نچڑتی ہی بدلوں سے جن سے بوندے نچڑ کے آتی ہیں عربی میں वो जो असी जो, जो जिसको निचोड़ते हैं आप रस निचोड़ें तोल फेंकते हैं कितना है, चम है।, है। मौसरा आज के साइंसदान यही कहते हैं कि पानी है। गिर पड़ता है धारे की शक्ल में गुंद गुंद निचड़ के आती है उसके अंदर उसके लिए मौसरात ही गलत मौजूद है جبھی ہبوں الفافا اور اسی پانی سے ہب اور نبات دونوں یعنی تمہاری لدابی تمہارے جانوروں کی بھی دونوں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے الفافا اور پتوں میں لکھتے ہوئے پیدا کر رہا ہے یہ کس کی گلکاری ہے کس کی گلکاری ہے یہ الفاف یہ لفافے جب پیدا ہو رہے ہیں کلی ادھر کلی ادھر کلی اور اندر پینٹنگ ہے اللہ تعالی کی اگر یہ صرف میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ گلقند بنانے کی بات نہیں ہے دیکھ رہا ہے کہ گلاب کے کام آتا ہے لیکن اگر صرف القم کے کام آتا ہے اور یہ اللہ کی دلیل نہیں ہے اور اللہ کا صحیفہ نہیں ہے تو اس پر پینٹنگ کیوں ہے اتنی نازک اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ ہے جس نے مجھے بنایا اس نے مجھے نکھت دی ہے خوشبو دی ہے تو خدا تعالی نے اس کو دلیل قرار دیا ہے دل کا خود یہ ہماری دلیل تھی کہ کائنات مشاہدۂ فطرت اس سے اللہ کو پہچانو اللہ کی عظمت کو پہچانو آتے ہی رہا بھی نرفعو من نشا ہم جس کے درجے چاہے بلند کرتے ہیں یعنی کس کے بلند کرتے ہیں ان کے بلند کرتے ہیں جو کائنات کے مشاہدے میں خدا کے وجود کو خدا کی عظمتوں کو تلاش کرتے ہیں ان کے نفاجاتی من نشہ جس کے اسی گمراہ قوم کے اندر پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام اسی میں رہتے تھے اور چانس بچ انہیں کی طرح دیکھتے تھے لیکن یہ اس نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ میرے اللہ کا صحیح جو پوری اس نے خدا خدا کے عظمت کے نشان ملتے تھے اور ان کی جیسا کہ آپ کے, آپ کے درجے بلند کیے آپ اس, اس جاہل قوم میں پیدا ہوئے اور اس میں کوئلے کا ڈھیر تھی اور اس میں آپ ہیرے کی طرح چمک رہے تھے اکیلے رات کو اٹھ کر حضور جو نماز میں جو, جو آیت پڑھتے تھے وہ کیا رات کے آنے جانے میں سمجھداروں کے لیے بہت نشانیاں آئی دے رہی لایات بہت نشانی آسمان کے تاروں کو دیکھ کر خدا کی عظمت دل میں بیدار تو ہم جس نشہ دریاتی من نشہ ہم جس کو چاہیں جس کے درجے چاہیں اس کے درجے برند کر سکتے ہیں ان نربک حکیم علیم یقینا یقیناً رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے یعنی جانتا ہے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے اور جانتا ہے کہ کس صلاحیت سے کس طرح کام لینا چاہیے حکیم ہے اس صلاحیت کو استعمال کیسے کرنا چاہیے یہ جانتا ہے اور علیم ہے کس میں کیا صلاحیت ہے وہ یہ جانتا ہے حکیم علیم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نوازا اور ان کے درجہ بلند فرمایا، نرفع ہدایت کر سکتے تھے اور اپنی قوم کو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی قوت کی ذمہ داری تھی, تو ہم نے بھی تھی رب حکیم علیم اور ہم نے یہ کرم فرمایا ابراہیم کے اوپر ان کو درجہ بلند فرمایا ہم نے تو ہم نے یہ کرم کیا کہ خالی انہی کا درجہ نہیں خالی ذاتی فضل انہی کو نہیں دے دیا بلکہ ہم نے ان کو بیٹے دیے ایسے جو انہی کا پیغام ہدایت لے کر کے رہے یعنی ان کی اولاد بھی ان کو عطا کی اور اولاد کو بھی نبی بنا کر خالی ذاتی اعتبار سے ان کو نہیں نواز دیا مقصد ان کی ذات کا برقرار رکھنا نہیں تھا مقصد تو اس پیغام کو باقی رکھنا تھا اس لیے ہم نے اسحاق اور یاقوب کو عطا کیے نبی بنا کے کلن حدینہ ان سب کو ہم نے اپنی ہدایت دی یعنی اپنی غبت فرمائی من قبل اور صرف بیٹے, نہیں ان بیٹے کو ہدایت دی اور یہ پورا ایک چین ہے ہدایت کی شروع سے آخر تکن ضولی موسا اور ہر اسلام کو پیدا کیا تو ان تینوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کس مانا فرمایا اس کا داود اور سلیمان علیہ السلام تو یہ خدا کے وہ دو پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے ابراہیم السلام کی نسل میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور شوکت عطا فرمائی ہے سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے داؤد علیہ السلامی بادشاہ تھے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی اور سلطنت اور عظمت عطا فرمائی مقام شکر سے نوازا اللہ کا شکر اللہ کا دیا سب کچھ تھا ان کے پاس سب کچھ تھا ان کے پاس اللہ کا دیا ایک عظیم سلطنت خدا نے عطا فرمائی تھی. آج بھی حضرت صلیٰ اللہ علیہ السلام کی جو باقیات ملتی ہیں ان کے بنائے ہوئے جو مکانات ہیں ان کی بنائی جو بھٹیاں ہیں آج کی جو ماڈرن بالکل بھٹیاں ہیں پگھلانے کی دھاتوں کو حضرت صلیٰ اسلام کی بھٹیاں اس معیار کی ہیں اس معیار کی ہیں اسی ان جاوید میں ان نکلی ہے صلیم علیہ السلام کی اتنی عظیم ہے دھاتیں پگھلانے کی وہ بھٹی کہ آج کل کی جو بڑی, بڑی بڑی بھٹیاں ہیں ان, ان, ان, ان حسلم السلام کو حدا علیہ دونوں اس بات کی علامت ہے کہ انسان اچھے اور خوشگوار حالات میں اور طاقت کی اور سلطنت کے حالات میں رہ کر کس طرح خدا کا بندہ بنتا ہے اور ایوب اور یوسف علیہ السلام یہ وہ ہیں جو مشکلات میں پر پروان چڑھے ہیں دونوں ان کے پاس ایوب علیہ السلام کو اوپر تمام مسائب آئے سب کچھ چھن گیا ان کا سب کچھ چھن گیا مال اور دولت سب کچھ چھن گیا ان کا ایسا داؤ السلام اور اسلم کے ساتھ نہیں ہوا لیکن ایوب علیہ السلام کا سب کچھ چھن گیا اپنے بھی روٹ گئے اپنے بھی جدا ہو گئے جو اپنے عزیز تھے لیکن خدا تعالیٰ کی ناشکی نہیں کی صبر کیا اگر داود اور سلیمان شکر کی مثال ہے تو ایوب اور یوسف صبر کی مثال ہے دونوں یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے کنو میں پھینک دیا نوج کے پھینک دیے گئے وہ ایک جنگل میں سلطان جنگل میں پرواز چڑھتے رہے غلام کی حصے سے بلتے رہے اور خدا تعالی نے بعد میں ان کو کامیاب کیا نوازا صبر کا سلا دیا ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کا صلاح دیا تو یہ یوسف علیہ السلام اور ایوب السلام یہ صبر کی مثال ہے اور اور ہارو یہ کی مثال ہے یہ ایک قوم کو صبر کے مقام سے شکر تک لے جانے والی جدوجہد کی مثال تھی وہ بنی اسرائیل جو کچھ ہوئے تھے اور جن سے حکومت سلطنت چھین لی گئی تھی ان دونوں حضرات نے جدوجہد کر کے ایک بار پھر ان کی سلطنت ان کو واپس لوٹائی یہ کشمکش اور جدوجہد کی مثال ہے دونوں تو یہ تین مثالیں ہیں ایک میں شکر والے لوگ ہیں ایک صبر والے اور ایک وہ جنہوں نے اپنی قوم کی حالت کو صبر کی حالت سے شکر کی حالت میں بدل دیا یہ ہیں موسا اور ہرون علیہ السلام تو خدا تعالی کا الگ الگ تذکرہ فرمایا تینوں کا یعقوب و ایوب و یوسف و مسا وزال کا نج ذیل اور ہم احسان والوں کو احسان قرآن گریم کی اصطلاح ہے احسان مطلب یہ ہے کسی جی بھی احسان کر دیا والا اردو والا احسان نہیں ہے یہ یہ پرانی کریم کی اصطلاح ہے یعنی کام کو حسین ڈھنگ سے کرنا بہتر دھنگ سے کرنا حسن کہتے ہیں خوبصورتی احسان کام کو حسن کے ساتھ کرنا جو اس کے کام کا سب سے بہتر بیسٹ جو طریقہ ہو وہ, وہ ہے احسان تو یہ احسان جو والے جو ہوتے ہیں ہم ان کو یہی صلاح دیا کرتے ہیں مصیبتوں میں بھی جو بہتر رویہ ہے وہ اپنا ہے. اور جو نعمتوں میں بھی بہتر رویہ اپنائیں اور جدو جہد جد کے مراحل میں بھی بہتر رویہ اپنائیں ان کو ان کی محنتوں کا صلہ ضرور ملتا ہے ضرور ملتا ہے داود اور اسلام اور اور جناب سلیما اسلام تو تھے خدا کے یعنی سلطنت ان کے پاس تھی بعد میں اللہ نے یوگ اور یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا عزت کا مقام اور سب کچھ ان کو دیا اور موسا اور ہر اسلام کو بھی سب کچھ عطا فرمایا تو تینوں کو اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمائی اس لیے کہ یہ جن حالات میں بھی رہے احسان کے ساتھ یعنی جو بہتر رویہ ہو سکتا تھا نبرداز ہونے کا حالات سے اس کا کو بتایا وہ زکریا عیسیٰس اور ہم ہی نے انہیں کیولاد میں زکریہ عیسیٰس کو بھی بھیجا یہ چاروں کس چیز کی مثال ہے یہ چاروں جو ہیں درویش ہیں حضرت ذکر علیہ السلام یحیہ علیہ السلام عیسیٰ علیاس علیہ السلام درویش نہ دولت نہ کوئی مصیبت نہ کوئی جہد جہد ان کی زندگی درویش صفت فقر اور فخر تبت والے الگ بیمار. دنیا کے دھندوں سے الگ تھلگ رہے اور مخلوق خدا کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہے درویش ہجرت لوگ کلس والن اس سارے کے سارے لوگ جو تھے خدا کے سالح بندے تھے یعنی اس درویشی اس فقر کے باوجود بھی جو انہوں نے اپنا رکھی تھی یہ خدا نہیں بن گئے تھے بلکہ بندے تھے کوئی یہ نہ سمجھے درویش خدا ہو جایا کرتے یہ نہیں بلکہ خدا کے سالح بندے تھے اسماعیل ولیسا یونس وا اسماعیل یسا یونس ان سب کو ہم نے بھیجا اپنے اپنے وقتوں میں رہنما مرشد بنا کر اور ہم نے ان کو دونوں جہانوں پر فضیلت بخشی ہر ایک کو دونوں جہان پہ کیسے بختی جائے گی فضیلت دونوں جہان پر فضیلت بخشی گئی ہے کیا مطلب ہے یعنی اپنے اپنے زمانے میں اپنے زمانے میں سب سے افضل ترین انسان تھے جو جس دور میں محبوس ہوئے ہیم ہیم ہیم ناہم ناہم اور ان کے آبا اجداد میں ان کی ذریتوں میں ان کے بھائی بندوں میں ہم نے ان سب کو چن لیا اور ہم نے ان کو سراط مستقیم بیجانی بیجانی بیجان کی جانب ہدایت کی معلوم ہوا کہ چنا جاتا ہے پیغمبر سلیکٹ ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ اپنی کوشت جدو جہ سے اپنی جدو جہ سے پیغمبر نہیں بنا کرتا ہے کوئی. بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے استفاہ ہوتا ہے حضورﷺ کے نام ہے محمد مصطفیٰ یعنی خدا کے چنے ہوئے مصطفیٰ اللہ کا انتخاب سارے پیغمبر مجتباہ ہوتے ہیں یعنی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں جو کچھ بھی ان کو خدا تعالی معجزات ادا فرماتا ہے وہ اس لیے کہ خدا کے بیگمبن خدا نے انہیں چنا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بڑے درویش ہیں بڑے نیک ہیں بڑے سالے ہیں اس لیے جو ہے وہ وجزات والے بن گئے اس لیے چاند کے ٹکڑے کر دیے اس لیے آپ نے نہیں دلا ابراہیم السلام کو کہ بہت نیک بندے تھے اللہ کے بڑے ایمان یقین والے تھے اس لیے آپ نے دلا سکی ابراہیم السلام کو اور اس لیے بائیں نہ ڈبو سکا نور علیہ السلام کو اور اس لیے چھری نہ کر سکے اسماعی السلام کے بڑے نیک تھے ایسی بات نہیں یہ تو مجتبہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی قصبی چیز نہیں ہے کہ آپ کسب کر لیں اس کو میں بھی جو ہے اگر خوب نمازیں پڑھ لوں اور رات کو نمبلے پڑھ لوں اور میں بھی کر لوں تو میری بھی انگلی سے ٹرانس کے ٹکڑے ہونے لگیں گے ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی یہ تو خدا کے پیغمبر ہوتے ہیں جو مشتبہ اور مصطفیٰ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ چنے جاتے ہیں اس مقصد منصب خاص کے لیے اور اللہ تعالی کیوں چنتا ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے من نشاء فرما دیا کہ جس کا درجہ ہم چاہے بلند کرتے ہیں ہم ان میں چھپے ہوئے جوہر پہچانتے ہیں حکیم و ہم حکمت والے ہیں علم والے کس کی شخصیت میں کون سا جوہر پنہا ہے یہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما دیا وحدیناسراتم مستقیم ہم ان کو سراط مستقیم کی جانب ہم نے ہدایت کی تو س... یہاں پر نقرہ استعمال کیا گیا سراتی سرات مستقیم ہونا چاہیے تھا عربی قاعدے کے اعتبار سے مستقیم نے... مستقیم ہے یہ اس کی شان دکھانے کے لیے عربی کا اسٹائل ہے نقرے میں لے آتے کو اڑا دیتے کسی چیز کی شان ہوتی ہے خدا راہ جو ہے یہ کوئی ایسی دھییا گیا راستہ ہے یہ عظیم شان راستہ ہے یہ اللہ کی ہدایت تھی ان کی اپنی رہنمائی نہیں تھی رسول یہ خدا کی ہدایت تھی اور اللہ نے جس کو چاہتا ہے اس کو یہ اپنا پیغام دے دیا کرتا ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے اگر وہ خدا کے ساتھ شرک کا روی اختیار کرتے ان کی ساری کاروائیاں برباد ہو جاتی یہ سارے مقام اس لیے ملے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی ان کی ضروریت کو اور ان کی اولاد کو اس لیے ملے کہ وہ توحید کے راہ پر گامزن تھے وہ توحید گدائی تھے اور اگر شرک کی راہ پر وہ گامزن ہوتے یا شرک کو اپناتے تو نہ یہ امامت عالم کے درجے پر فائز ہو سکتے تھے نہ یہ دنیا کو رہنمائی ہدایت دے سکتے تھے نہ کسی کو صحیح راستے پر لا سکتے تھے جو مشرک ہے وہ کتنا ہی بڑا پریفارمر ہو انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے بولو اشرکوں لہر بھی تعین اگر یہ شرک کا بھی اختیار کرتے تو انسان کو سیرت میں اتنا بڑا انقلاب نہیں لا سکتے تھے ان کی ساری کوششیں برباد ہو جاتی ہیں معلوم ہوا کہ جو توحید والے ہیں وہی دنیا کو سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں اور وہی دنیا کا کردار بنا سکتے ہیں اور شرک والے نہیں بنا سکتے مطلب اشر رکھو محمد وسلم اگر یہ شرک والے ہوتے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے یہ کچھ بھی نہ کر پاتے نہ کسی کو ہدایت دے پاتے نہ انسانوں کو راہ راست دے کا راستہ دکھا پاتے اور میں یہ بھی اشارہ پینا ہے کہ جب خدا کا یہ سخت اصول اپنے پیغمبروں کے لیے ہے تو ہمارے آپ کے لیے کیوں نہیں یہ تو خدا پیغمبروں کے بارے میں کر رہا ہے کہ اگر وہ شرک کرتے تو برباد جاتی ان کی ساری کوششیں تو ہم اور آپ کی تو بالکل ہم آپ تو ہیں ہم کیا کسی کو رہنمائی دیں گے کیا کسی کو سیدھی راہ بتائیں گے ہم اگر ہم شرک کی راہ پر چلیں گے جب خدا کے پیغمبروں کے سلسلہ نہیں ہے اس میں ان کے لیے کوئی نہیں ہے يعملون یہ وہ لوگ ہے رسول جن کو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا اور نبوت دی کتاب دی جس میں خدا کی رہنمائی لکھی ہوئی ہے حکم یعنی کتاب کو سمجھنے کا ذہن حکم کا مطلب ہوتا ہے ذہن ذہن. کتاب کا مطلب کیا ہے کریم کی, قرآنِ قرآنِ قرآن کی آیت کو یا اللہ کی کسی کتاب کی آیت کو دیکھ کے پہچان لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات بتانا چاہتا ہے یہ پیغمبروں ہے کو ہم نے اپنی کتاب بھی دی اور اس کتاب کا منشا سمجھنے کی صلاحیت بھی نبوا اور اپلائی کرنے والا ذہن دیا اور اس کو تو معلوم ہوا کہ نبوت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس کو حالات پر منتقل کیا جائے جب ہی تو یہ چین بنتی ہے اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے حالات حاضرہ کی تناظر میں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے اس لیے ہوتی ہے نبوت اس لیے دی جاتی اس لیے اللہ تعالیٰ تینوں کو جو ہے لائن سے تذکرہ کرا تین کتاب اگر آج کوئی انکار کر رہا ہے اس حقیقت کا نہیں مان رہا کوئی خدا کی کتاب کو زندگی کا عین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی اس کے آگے سر چکانے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ خوشی نمک کا رسول اگر تیار نہیں ہوتے فقبا کومل لئیسو بہا بے کافرین تو ہم نے ایک قوم کو اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے وہ ان کی طرح کفر نہیں کرے گی ایک قوم کو ان کا اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے وہ اس کتاب کو اٹھائے گی اس کو نافذ کرے گی اس کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گی تمہاری طرح انکار نہیں کرے گی یعنی کون قوم قوم ہے وہ کی فقت بد کرنا تم انکار کرتے ہو بھلے انکار کرتے رہو اللہ کا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لے کر کے اور اپنے نبیوں کو لے کر کسی کے پیچھے طواف نہیں کرایا کرتا ہے تمہیں انکار کرنا ہے تم شخص سے انکار کرو اللہ کی کتاب کو مانو نہیں جھٹ لاؤ انکار کرو تمہارے پر ڈپینڈ نہیں ہے خدا کی کتاب ہم نے ایک قوم کو اس کا نگران بنایا ہے اس میں اس بات کی بشارت بھی ہے وکلنا آرمی میں وکیل کے اس کو جو پورا آپ کی طرف سارا معاملہ اپنے اوپر لے لوں وکیل صاحب جو ہوتے ہیں عدالت میں آپ کا معاملہ پیش کرتے ہیں سب کچھ وہی ہو جاتے ہیں جو بات وہ کہتے ہیں وہ آپ کی بات مانی جاتی ہے نگراں ذمہ دار آپ کے ہولسول مالک آپ کے معاملے کا اسے کہتے ہیں وکیل تو قرآن کریم صاحب اکرام کو وکیل قرار دے رہا ہے وکلنا اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے نفاذ کو اٹھانے کی مکمل ذمہ کو سونپی جا رہی بشارت پوشیدہ کے اہل ہوں بھی ہے کیونکہ خدا نے ان کو پورا نگنا اور جب ذمہ دار بنایا ہے تو ذمہ داری کا ویشہ ہی یہ ہے کہ اس کو وہ پھر نافذ کر کے بھی گے تب پوری ہو ہم نے اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے اب خود بھی آپ گھوم دیں شادی ہو رہی ہے کہ پانی پلانے کا ذمے دار ہم نے ان کو بنا دیا ہے مطلب یہ کہ سب کو پانی یہی پلائیں گے اگر پانی کسی کو نہیں ملے گا تو ان سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کا ذمہ جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہے، تمام انسانوں کی ہدایت اس کا ذمہ دار بنا دیا ان کو یہ اس کتاب کو اٹھائیں گے. اور یہی خدا کا یہ عصول بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک قوم خدا کی کتاب سے اعراض کرنے لگتی ہے تو خدا تعالیٰ کسی دوسری قوم کو اٹھا دیتا ہے اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ جوڑے قرآن کو اللہ کے دین کو کسی خاص قوم کی ضرورت نہیں ہے اگر آج امر محمدیہسن اس کتاب کو لے کے نہیں اٹھتی ہے اور اس سے اعراض کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس قبطی قوم نغیر رکھوں اگر نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ قوم بدل سکتا ہے دوسری قوم کو لیا ہے. اس کا کام تو چلتا رہے گا کیا بحث نہیں اگر آپ کو نہیں ہے ذمہ داری اٹھانا خدا تعالیٰ کسی بھی قوم کو بڑی ذمہ داری ڈالے گا اس کو دکھائے گیلنا آگے اور مزید اشارہ ہے اس کی طرف آپ کی رہنمائی نہیں ہے آپ کا ریفارمیشن نہیں ہے یہ یہ اللہ کی رہنمائی ہے آپ اس تک پہنچائیں گے دوسروں تک بس آپ خود اتباع کریں گے اس کا فبیح ہدا مختدی ٹھیک اس کے مختی بنیئے اس کے یہ میری دیوی رہنمائی ہے اور آپ اس کے پیچھے چلیے ابھی خدا یہ سب پیغبر کو جتنے کو میں نے دی یہ سب میری دیوی رہنمائی تھی ایک ہی بات تھی نوح علیہ السلام کے پاس آئی کہ علیہ السلام کے پاس آئی کہ یعقوب اور یوسف اور ایوب یہ سب کے پاس آئی داؤد سلیمان کے پاس آئی کہ بعد میں ان کی ابا اور اخوان اور سریت کے پاس آئی وہ سب ایک ہی بات تھی اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے تبدیل نہیں ہوا جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ ہے شریعت دین خدا کا کبھی تبدیل نہیں ہوا یاد رکھے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے قیامت کا دن آئے گا خدا کے فرشتے ہیں ہمیں سب کو مننے کے بعد اٹھنا ہے تمام رسول خدا کے پیغام لے کر کے آتے ہیں خدا ہدایت کے لیے رسول بھیجا کرتا ہے اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے کفر کو سرنگو ہونا چاہیے مظلوم کی مدد ہونی چاہیے ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے اور اللہ کے دین کو سلمت کرنے کے لیے جدجہد ہونی چاہیے تمام کے ہر معاملے میں خدا کی ہدایت قبول کرنا چاہیے یہ ہے خدا کا دین جو ہر دور میں رہا ہے. خدا کے لیے جو احکامات اس حقوق کی میں نماز کسی کے لیے پانچ وقت آ تو کسی کے لیے زیادہ آ تو کسی کے لیے کم آ یہ شریعتیں ہیں یہ تو بدلی ہیں قوبوں کی طبیعت کے اعتبار سے لیکن خدا کا دین کبھی نہیں بدلا دین کبھی نہیں بدلا ہے شریعتیں بدلی ہیں دوا کبھی نہیں بدلی ہے اس کی کوانٹٹی بدلتی, بدلتی رہی ہے کبھی کسی کتنی دے دی گئی کبھی کتنی دے دی گئی لیکن دوا وہی رہی ہے. کسی کو کتنی دے دی گئی کسی کو کتنی دے دی گئی دوا وہی رہی دین وہی ہے ہمیشہ شریعتیں بدلی ہیں لوگ سمجھتے ہیں دین بدل گئے ہیں حضور کو بانی اسلام کہہ دیتے ہیں حضور کو بانی اسلام کہہ دیتے ہیں کہ بانی اسلام نے یہ فرمایا اللہ نوزود یا دین محمدی کہہ دیتے ہیں تو دین محمد السلم کا نہیں ہے یہ سمجھا رضید اللہ محب نب اسلامی دین محمد رسول اللہ ہمارا رب ہے اسلام ہمارا دین ہے محمد السلّم ہمارے رسول ہے اسلام یہ وہ دین ہے جو ہمیشہ رہا ہے دین ہے توارمل کو مسلمان کہا ہے ابراہیم اسلام کو کہا گیا کہ وہ مسلمان تھے یا آگے کہتے ہیں کہ مسلمان کہہ رہے ہیں اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں اسلام ہمیشہ دے رہا ہے دین وہی ہے اس کے نام اسلام ہے یہ کبھی بدلا نہیں ہے بانی اسلام نہیں ہے حضور حدورس کوئی فاؤنڈیشن نہیں ڈال دی ہے آپ نے کوئی نیا لے کے چلے وہ منتھ ایسا نہیں ہے حضور کی فاؤنڈیشن ڈالی ہے اسلام کی آپ نے اللہ کا دین ہے حضور نے تو اس کا ابتدا کیا ہے کبھی خدا میں قطدی اس کا ابتدا کیا ہے اور سارے پیغمبروں کے پاس یہی دین آیا ہے ہر ایک کے پاس چاہے وادم علیہ السلام ہو کہ نوح علیہ السلام ہو ہاں شریعتوں میں تبدیلی ہوئی ہے شرائط جو ہیں وہ حالات کے اعتبار سے ہوتے ہیں حالات کے اعتبار سے قوموں کے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا معمولی تدمیم امنڈمنٹ کیا ہے احکامات میں اس کا نام دین نہیں ہے دین کو عمل کرنے کے لیے جو مخصوص حکام مقرر کیے گئے ہیں چند اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے دین ہمیشہ ایک رہا ہے ولائکل حد اللہ کا بھی خدا مقدی اللہ علیہ اجرا اور آپ یوں بھی ان سے بتاتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے کبھی یہ سمجھو کہ میں اپنی ذاتی سلطنت کے لیے ذاتی حکومت کے لیے مادی منافع کے لیے کر رہا ہوں یہی الزام تھا حضور ابوسلم کے اوپر آپ اپنی حکومت کے لیے کر رہے ہیں سارا کا سارا جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ تو بادشاہ بننا چاہتے ہیں عرب کے یہ تھا حضور اب السلام الزام جو تھا کہ یہ شخص جو ہے سب کو اللہ کے نام کے اوپر جمع کر کے اپنے آپ بادشاہ بننا چاہتا ہے اب میں اللہ وسلم علیہ اجرا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے دولت سلطنت اپنے لیے کر رہا ہوں کچھ بھی ہمارے حضور جب تشریف لے گئے دنیا سے تو صرف ایک پیالہ تھا کے پاس مکان بھی آپ کے ذاتی کوئی نہیں تھا آپ کی بیویوں جو تھیں ازواج مطالعات ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے اور اس روز چراغ گھر میں جلانے کے لیے دل حضرت عائشہ نے ادھار منگوایا یا منگوایا استاد کسی سے منگوایا تھا جس روز جس رات حضور کی آخری شب تھی اس دنیا میں اس رات چراغ بھی حضور وسلم نے کو آپ کی اہلیہ مطالعہ کو منگوانا پڑا تھے اس کے لیے تھا نہیں آپ کے پاس قرض منگوایا یہ تھا دنیا سے یہ حاصل کیا لیکن بدخوا یہ الزام لگاتے رہے جیسا آج بھی لگاتے ہیں جو اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو حکومت اور سیاست کی بات کرتے ہیں ان کا مقصد حکومت حکومت ہے سیاسی نہیں لوگ بس ان کا دینی سے کوئی مطلب نہیں ہے دینداری ہوتا لوگ نہیں وہ یہ تو سیاست سے حکومت سے اقدار سے جستی ہے بس وہی جو حضور الزام تھا حضور اسلم اپنے اقتدار کی بات نہیں اسلام کے اقدار کی بات کرتے تھے اسلام کے غلبے کی اللہ کا اللہ کی سلطنت بندوں کے اوپر نہ کہ میری سلطنت بندوں کے اوپر یہی ہے آج بھی اس کا مطلب جب کبھی اسلام کے اقدار کی, کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب مسلم قوم کا اقدار نہیں ہوا کرتا ہے یا ہمارا اپنے اقدار نہیں ہوا کرتا ہے اللہ کا اللہ کا اقتدار یہ مطلب ہوتا ہے اور یہ تو اسلام کا مطلب ہے اسلام کا مطلب اللہ کے آگے جھپ جانا یہی تو اقدار کا مطلب ہوتا ہے خلوف کاپا لوگ اس کو یہ لوگوں کو سارے بھائی یہ تو تصور ہے یہ ان کا مطلب کچھ دینداری سے نہیں ہے بس اقدار حکومت پیش کر دیتے ہیں ٹھیک وہی بات جو بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے نظام یہی ہے اللہ کم آئی تم سے کچھ نہیں مانگتا یہ تو ایک یاد دہادی ہے کیا خدا کو مانتا ہے ہمارا دل بار بار ہمیں اندر سے پچوکتا رہتا ہے کہ یہ سب نہیں ہے ان کے آگے سر چکاؤ جھوٹے جھوٹے بتوں کے آگے سر چکاؤ پیڑوں کے آگے یا انسانوں کے آگے سر چکاؤ یا کے کردار تسلیم کرو یا ہمارا دل ہم سے سرگوشی کرتا ہے और ये कुरान हमारी उसी भूली हुई बात को हमें याद दिलाता है जो हमारा दिल हमें समझाता रहता है। जिक्रा याद दहानी वो चीज जिसको तुम भूल जाते हो बार बार जिंदगी के हंगामों में और जो बार बार तुम्हारा दिल तुमसे कहता है क्या इंसान तो बस अपने अल्लाह के आगे छुपना चाहिए और किसी के आगे नहीं जब कभी मुश्किल के अंधेरे होते हैं اس وقت تم اپنے ہاتھ اللہ کے لیے پھیلاتے ہو اور کسی کے آگے نہیں پھیلاتے جب گشتی بھون میں پھنس جاتی ہے اس وقت اللہ کے آگے روتے ہو کسی کے آگے نہیں روتے تمہارا دل جانتا ہے کہ کون ہے تمہارا مالک لیکن تم اس کو بھول جاتے ہو زندگی کے ہنگاموں میں اور قرآن ہے ذکرہ جو تم کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ہے تمہارا ذکرہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے للا اور سب کے لیے سارے کائنات کے لیے سارے جہانوں کے لیے تمہیں اگر یاد نہیں آتا اپنا خدا تو کوئی پرواہ نہیں لئے ہے. مستقبل میں جتنے, بھی عالم آئیں گے, جتنے بھی انسان آئیں گے دنیا کے گوشے گوشے میں شاہد نہیں مانتے تو غائب مانیں گے جو سننے والے آج قرآن کو سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی نسلیں تسلیم کریں گے ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا نسلیں سر چکی ذکر یہ ایک یاد دہانی ہے تم نہ سمجھو تو لمین ساری کائنات کے لیے خالی تمہارے لیے تھوڑی ہے بھلے ہی تم اس کو ٹکرا دو نہ تسلیم کرو ان یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے مقابلے میں اور ہم جس کے درجے چاہے بلند کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون مستحق ہے اور سب کچھ ہر چیز سے وہ باخبر ہے حکمت والا ہے اور باخبر ہے اور اسی لیے ہم نے ابراہیم کو بعد میں اسحاق اور یعقوب عطا کیے ہم نے ان سب کو ہدایت بخشی اور ان سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت بخشی تھی اور ابراہیم کی ضروریت میں ہم نے داود اور سلیمان کو پیدا کیا ایوب اور یوسف کو پیدا کیا موسا اور ہارون کو پیدا کیا احسان والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں زکریہ یاحیہ عیسیٰیاس کو ہم نے ان کی نسل میں پیدا کیا اور یہ سارے خدا کے نیک بندے تھے اسماعیل یسا یونس اور لوط کو ہم نے پیدا کیا اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر خضیلت بخشی اور پھر ان کے آباء و میں ان کی اولاد میں ان کے بھائی بندوں میں ہم نے عظیم لوگ پیدا کیے ان سب کو ہم نے چنا تھا اور ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی یہ سب اللہ کی ہدایت تھی اور اللہ جس کو چاہے اپنی ہدایت اپنے بندوں میں سے کرے اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے کام برباد ہو جاتے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور سمجھ عطا کی اور نبوت عطا کی پھر اگر آج انکار کرتے ہیں یہ لوگ تو ہم نے ایک ایسی قوم کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے جو ان کی طرح انکار کرنے والی نہیں ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی اے رسول آپ اس ہدایت کا افتتاح کیجیے اس کی مقتدی بنیے اور کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں کہ یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے اور سارے عالمین کے لیے کس سوال ہے اس کے بارے میں آپ نے ساتھ یہ کہا کہ داؤد تو شکر والے ہیں ایوب یوسف سفر والے ہیں اور تکریہ جو میں ہے دو بیچ ہے ان کا تمہارے جو ہے وہ سالین ہے قرآن کریم سالین قرار دے رہا جی تو آج کل جو فنکاہوں ہے تصوف ہیں وہ بھی یہ دعوی کرتے ہیں کہ جو ہم دعوتیں دین دے رہے ہیں اور جو ہر میں چاہیے اس طریقے نہیں وہ جو تھے یہ پیغمبر جو ہے ذخیرہ علیہ السلام ریاح علیہ السلام درویش کا مطلب یہ ہے کہ یہ زحد ان کے اوپر بہت زیادہ تعری تھا ظہد زہد کا عالم دنیا اسی چیزوں سے رغبت نہیں تھی دلچسپی نہیں تھی حصور کہا گیا قرآن کریم دلچسپی اور رغبت نہیں تھی اس کا مطلب اس سے نہیں ہے دین کے مشن کے تعلق سے کیا رویہ ہونا چاہیے اس سے اس کے مطلب کے تعلق نہیں ہے آج کل کے درویش تو کہتے ہیں کہ دین کے غلبے کی جدوجہد سے دسکش ہو جانا یہ نام رحمانیت ہے یہ نہیں اس معنی میں نہیں یہ اس معنی میں تھے کہ یہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے دنیا کی چیزوں سے کہ اچھا پہنے کہ اچھا کھائیں حالانکہ یہ ممنوع نہیں ہے یہ چیز ممنوع نہیں ہے لیکن ان حضرات کو چیز بھی نہیں تھی ان چیزوں سے دنیا اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے یہ حضرات تو ان, ان کے اندر وہ شان درویشیت تھی لیکن جہاں تک یہ چیز ہے کہ حق کے لیے تو جیت دیے گئے یہ لوگ تو حضرت تو آرے سے چیت دیے گئے یہ اسلام خود یہ بھی یہ بھی شہید کیے گئے تو ان کے لیے تو انہوں نے قربانیاں دیں درویش کا مطلب ہی نہیں کون میں جا کے بیٹھ گئے تھے کہیں مطلب یہ ہے درویش میں نے اگر میں نے صحیح لفظ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زہد جس کو زاہد کہتے ہیں تبتل اس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے دنیا میں دل لگا ہوا نہیں تھا اللہ سے دل لگا ہوا اللہ سے دنیا کی چیزیں ملے نہ دور ہی رہتے تھے استعمال نہیں کرتے شاندار کی گزاری جب کہ جو لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیان ہی میں ابراہیم السلام کے بیان ہی میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ بتوں سے روکنے کا مطلب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ پرستی نہ ہو بلکہ اگر بات خالی اتنی ہوتی ہے کہ بدھ پرستی نہ ہو تو نمرود نمرود کیوں خفا ہوا نمرود جو بادشاہ تھا اس نے کیوں براہم اسلام کو آگ ڈالے اس سے کیا تعلق نمرود کو کیا پریشانی ہے اگر کوئی آدمی بدھ کو اور نہیں پوج رہا ہے تو نمرود کیوں پریشان ہے بادشاہ نمرود اس لیے پریشان ہے کہ ابراہیم اسلام جو دعوت دے رہے ہیں وہ توحید کی دے رہے ہیں شف سے بچنے کی اور کہہ رہے ان مورتوں کو مت پوچھو یہ جو چاند دیوتا کی علامت ہے اور وہ مندر جو چاند دیوتا کا مندر ہے جس کے پجاری چیف جسٹس جسٹس بھی وہی ہیں سپریم کورٹ بھی وہی ہے اور وہی سیاسی وہ بھی رکھتے ہیں کہ بادشاہ کو بھی وہی نامونیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بت پرستی کا یہ ختم کر دیا جائے ان بتوں پہ حملہ کرنے کا مطلب یہ تھا تو وہ, وہ, وہ مندر ختم ہو جائے جہاں سے بادشاہ بنتے ہیں جہاں سپریم کورٹ بنتی ہے اور جب وہ مندر ختم ہو جائے گا تو پھر کو کا مسئلہ تھا یہ کون دے گا ہمیں تو یہ حملہ ہمارے پر کر رہے ہیں یہ جانتے خالی تھا کہ مسئلہ تھا بلکہ اس کا پورا اخبار خطرے میں پڑ رہا تھا پکڑوا لیا کو اور آگ ملوا دیا تو جب ہم شیر قلع بولتے ہیں تو یہ پورے اللہ کو ایک اللہ ایک ہے تو عید کا یہ کوئی گدی کا سوال نہیں ہے میں اس کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک ہے تو سبھی کہتے ہیں ایک ہے دو کون کہتے ہیں دو تو کسی نے نہیں کہا دو کون کہہ رہا ہے گاڈ ہے ایک ہی تو ہے سبھی کے نزدیک دو بھی ایک ہی کہتے ہیں خدا اس کی صفات تین مانتے ہیں شیو اور یہ جتنی بھی ہے تین صفات میں خدا ضور کرتا ہے تو ایک ہی ہے پرمیشور تو ایک ہی ہے تو جب ایک ہے تو پھر اتنا ضور قرآن کا ہی دے رہا ہے توحید کے اوپر تو اس کو میں بتا چکا ہوں کہ توحید ایک ہے کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا مرکز اور ملجا ماوا ہے وہی ایک ہے بس یہ مطلب ہے یعنی وہ ایک ہی مرکز ہے جہاں سے ہمیں ہر چیز لینی ہے دوسرا کوئی نہیں ہے ہمارے سارے جذبات کا اطاعت کا ہر چیز میں داغ اسی کی کرنی ہے مذہب میں زندگی میں ہر چیز میں یہ ہے تو کا مطلب دو نہیں ہے کہ یہ چیز وہاں سے لے لو یہ چیز وہاں سے لے لو یہ چیز وہاں سے لے لو بھائی اولاد مانگی تو اللہ میں سے مانگ لو خالی اور جو دیگر چیز اوروں سے مانگ دیگر چیزیں جو ہے اعتعمت کرنی ہے نماز کو تو لمحے کی کر لو کیونکہ نماز پڑھنے کو کہا ہے اور اور چیزوں کو جو کہا ہے لمحے نے یہ بھی کرو یہ بھی کرو تو اس میں کسی اور اطاعت کر لو ایسا بانٹ لو زندگی کو تو یہ ایک کو نہیں ہوئے تو دو کر دیا آپ نے ٹکڑے کر دیا جاؤ قرآن عظیم زندگی کی تقسیم کر دی آپ نے آج زندگی لمبی کے حوالے آدھی زندگی کے حوالے وہ خدا ایک ہے بس ساری زندگی اسی زندگی بھی ایک ہے خدا بھی ایک ہے لہٰذا زندگی اسی کا ہے اور اسی کے حوالے ہونی چاہیے ابل